گیامن تابا اور میں یقیناً بہت معافر والا ہوں ہر اس شخص کے لیے توبہ کرے وہ آمنا اور ایمان لائے اور ایک عمل کرے اور پھر سیدھی راہ پر چلتا رہے وبا قوم کا یا تیسری مرتبہ نوٹ کر دیجیے پچھلی صورت کے اندر دو مرتبہ آ چکا ہے ولا تاجل علیہ جلدی نہ کیجیے ان پر عذاب کے معاملے میں اور چاہے نفظِ اجلت نہیں آیا تھا وبا نت نظہ بمربک قرآن مجید کے بارے میں بھی وحی کے بارے میں بھی آپ جلدی کا معاملہ رکھ یہ تو جو اللہ کی مشیت ہے اس کے مطابق ہوگا اب یہاں دیکھیں حضرت موسا سے جلدی ہوئی ہے حضرت موسا کو جب بلایا ہے اللہ تعالیٰ نے کوہے طور پر تورات دینے کے لیے تو جو وقت معین تھا اس سے پہلے پہنچ گیا یہ بما آ جان کو میں کاموسا کال ہو رہی ہے کیا کس چیز نے تمہیں یہ جلدی کرنے پر آبادہ کیا اپنی قوم کو چھوڑ کر تم آ گئے ابوسا کالا ہُو ملا اعلیٰ آصری حضرت ابوسا نے رٹ کیا پرور وہ بھی بس میرے پیچھے پیچھے آ ہی رہے ہیں چل ہی رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اپنی قوم جو ابھی قافلہ آ رہا تھا چھ لاکھ کا قافلہ اسے ذرا پیچھے چھوڑ کر اور ذرا تیزی کے ساتھ منزل کرتے ہوئے شوق میں نکائے رب میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے مکالمہ ہوگا مخاتمہ ہوگا اس میں کافی وقت پہلے پہنچ گئے ہوں ولا سری وہ بھی چلے آ رہے ہیں وہ بھی پہنچنے والے ہوں گے پروردگار دگار وہ اجل تو الحب بے اور پروردگار میں تو جلدی کر کے آیا تھا کہ تو راضی ہو جائے تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاق دیکھ مجھے تو شاباش ملنی چاہیے تھی کہ میں اپنے شوق کے نکاح کی وجہ سے تجھ سے گفتگو ملاقات کا مجھے اتنا شوق تھا کہ میں پہلے پہنچ گیا یہ لینے کے دینے پڑ گئے الٹی ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے وہاں آج راڈ کال میں کہیں آگو سر کہل تو الہ کرب بے تر کالا فن کد فتنہ قوم کم امباد <بَعْدِك> اگرچہ افسراحت کے ساتھ الفاظ نہیں ہے لیکن یہ کہ انداز یہی ہے کہ تمہاری اس اجرت کی وجہ سے اجلت پسندی کی وجہ سے تمہاری قوم کو ہم نے فتنے میں ڈال دیا ہے تمہاری بعد فننا فتنہ کالا فینا کد فتنہ قوم کا ممبادق آباد الحمد سامری اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے یعنی اس میں یہ بات پنہا ہے مضمن ہے کے ساتھ ساتھ آتے ابھی اور تمہاری تمہاری تربیت سے تسکیت سے تعلیم سے پوری قوم بحرامند ہوتی اور ان کے اندر اور رسوخ پیدا ہوتا اور ان کے اندر جو ہے پختگی جو ہے ان کے فہم میں پیدا ہوتی تو شاید یہ فتنے والی بات نہ ہوتی تم چھوڑ کر آ گئے ہو نتیج یہ ہوا کہ ایک فتنہ گر شخص کو فتنہ جو شخص کو جو ہے وہ فتنہ اٹھانے کا موقع مل گیا اس کے بارے میں یہ بھی خیال ہے کہ یہ قبطی ہے لیکن یہ کہ یہ ہمدرد تھا اور ملا ہوا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ اور انہی کے ساتھ نکل آیا ہے لیکن زیادہ خیال یہ کہ اسرائیلی ہی تھا لیکن منافق تھا حضرت موسا علیہ السلام سے اسے قد تھی لیکن تھا یہ بھی اسی طریقے سے جیسے ابو عامر راہب جس کا ہم تذکرہ پڑھ آئے ہیں سورہ توبہ کے ضمن میں کہ وہ خدرجی تھا لیکن بہت نیک بہت عبادت گزار پھر وہ عیسائی ہو گیا تھا پھر رحبانیت اختیار کی تھی لیکن یہ کہ حضور سے اسے ایسی قد ہو گئی تھی اتنا بغز ہو گیا تھا کہ پھر وہ ساری عمر جو ہے کے خلاف وہ اپنی جد و جہد کرتا رہا اور سازشیں کرتا رہا تو یہ گویا کہ جو ابو عامر راہب کا معاملہ تھا اس امت مسلمہ موجودہ میں امت محمد میں اسی طرح کا ایک کردار ہے یہ جو کہ جو ان میں تھا اسرائیلیوں میں فرجا موسا قوم ہی غذبان تو لوٹ موسا اپنے قوم کی طرف اس حال میں کے سخت سخت تھے اور غصے میں تھے اور سخت رنجیدہ تھے کالا یا قوم علم رب واد نہ سنا کہا ہے میری قوم کے لوگوں کیا تم سے تمہارے رب نے اچھے وعدے کا اچھا وعدہ نہیں کیا تھا میں گیا تھا کہ تورات لے کر آؤں گا ہدایت لے کر آؤں گا اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ تمہیں کتاب دے گا افطال عن کو کیا یہ جو وقت ہے تم پر بڑا شاخ گزر گیا بہت طویل یہ مدت ہو گئی تم پر امر تمہید غذب کم یا یہ کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کا غضب ہو من تم نے یہ ساری حرکت اس لیے کی ہے کہ تم کو اللہ کا غضب کاطل ہو معدی تم, تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف ورزی کی کالم ماںلفنا معاہدہ کبھی مل لوگوں نے جواب دیا اے مسا ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی ولا کنہ ہوملنا اوزار القوم لیکن یہ کہ ہمارے اوپر ہمارے اوپر بوجھ تھا یا اٹھائے ہوئے تھے ہم قوم کے بہت سے باہری بوجھ مختلف روایات ہیں زیادہ روایت جو قرین قیاس ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی لوگ جو تھے وہ بھارت حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے تو قبطی قوم میں بھی بہت سے لوگ بہت سی عورتیں اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے کہ یہ لوگ امانت میں خیالت نہیں کرتے تو زیورات اس قوم کے بہت سے ان کے پاس تھے جب یہ نکلے ہیں تو وہاں سے وہ سال زیورات وغیرہ لے کر آئے ہیں لیکن ایک ذہن پر بوجھ تھا کہ یہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں ہے لہذا سامری نے پہلے تو ان کو یہ کہا کہ یہ بوجھ تمہارے لیے یہ زیورات تمہارے لیے درست نہیں ان کو پھینک دو ان کو ان سے پھینکوا دیا اس کے بعد ان کو گلایا اور اس کے گلا کر وہ جو دھات تھی اس کے ذریعے سے ایک بچڑا بنایا اور ترکیب ایسی کی کہ اس بچڑے میں سے کوئی ہوا کا گزر ایسا ہوتا ہوگا کہ جس سے اس میں آواز آتی تھی جیسے کہ کوئی ڈکرا رہا ہو بیل تو وہ آواز بھی اس میں سے آتی تھی اور اس کی جو ایک اور توجہ ہے وہ سامنے آ جائے گی جو خود اس نے بیان کیا کہ میں نے کیا کیا تھا کالونا قوم یعنی ہمارے دشمن قوم فرون کی قوم کے جو زیورات تھے اس کا بہت سا بوجھ ہمارے پاس تھا فقضف تو ہم نے پھینک دیا وہ فقضال کا القس اور اس طریقے سے پھر سامنی نے اس میں سے یہ بچرا تیار کیا فخر اجلن اور پھر اس نے اس میں نکالا ان کے لیے ایک بچڑا جسدن وہ دھر تھا اس کا جس کا دھر تھا لہو خوار جس میں سے وہ ڈکارنے کی تمہارا رب اور موسا کا رب فنسی تو موسا تو بھول گیا موسا کو مغالطہ ہو گیا ہے وہ گیا ہے پور پہ ہی تو موسا کا رب تو یہ موجود ہے یہاں پر افلا اللہ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ جو ہے وہ بچڑا وہ ان کی کسی بات کا جواب تو نہیں دیتا تھا وہ تو ایک آواز بسا رہی تھی اللہ اللہ خیص اللہ بلا یملک کو لہوں ولا نفا نہ ان کے لیے وہ کوئی کسی مذرت کا سبب بن سکتا تھا نہ کسی بھلائی کا اور نفع کا ولقد قال کال لہوں من قبل اور ہارون نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی پہلے ہی یا قوم انما فتن تم میں اے میری قوم کے لوگوں تمہیں اس کے ذریعے سے فتنے میں ڈالا گیا ہے تم ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہو ان میں ربر رہمان اور تمہارا رب جو ہے یہ بچڑا نہیں ہے تمہارا رب تو رحمان ہے پھر تو میری بات مانو میرے پیچھے چلو ہوا کہ وہ امری اور میرے حکم کی پیروی کرو پال نبرا علیہ آ کے انہوں نے کہا نہیں اب تو ہم اس کے اوپر احتکاب کرتے ہی رہیں گے سب کے سب نہیں جو بھی تھوڑ میں سے یہ شرک کرنے والے جو اڑ گئے اس پر کہ اب ہم احتکاف کریں گے اس کا ہم بیٹھیں گے دھیان کریں گے جیسے کہ وہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دو تاکہ ہم جو ہے اسی طریقے سے گیان دھیان کریں جیسے یہ اور لوگ کرتے ہیں ابرا علیہ کال نبراہ حتیہ لینا موسا یہاں تک کہ موسا خود ہمارے پاس واپس آ جائے پھر دیکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں کالا ہارون ماں منا کا حضرت بوسا نے کہا ہارون تمہیں کس چیز نے روکا جب تم نے دیکھا تھا کہ وہ گمراہ ہو گئے اللہ تب تبیانی اللہ تب تبیانی تم نے میری پیروی نہیں کی جس کے دو معنی ہو سکتے ہیں یا تو میری پیروی نہیں کی یا میرے پاس آ جاتے مجھے بتاتے کہ یہ ہو رہا ہے تم یہی پر پٹیکہ رہے ہو اور تم نے اس کا سدباب نہیں کیا اب فاشح کا کیا تم نے اب چونکہ حضرت ہارون بڑے تھے لیکن بہرحال رتبہ جو حضرت موسا کا بڑا تھا فاشح کا تو کیا آپ نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے نافرمانی کی میرے امر کی کال ابنؤ حضرت ہارون کا میرے ماں جائے یا میری ماں کے بیٹے لا تاخذ میں ولا براسی نہ میری داڑھی کو پکڑو نہ میرے سر کے بالوں کو پکڑو انی خشی تو انتقول اور فرق بنی اسرائیل مجھے یہ اندیشہ تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریق پیدا کر دی ان کے اتحاد کو تم نے پراگندہ کر دیا ان کو تقسیم کر دیا ولم ترقب قولی اور میری بات یاد نہ رکھی کالا فما ختم ہو یا سامری اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے جواب طلب کیا تمہارا کیا معاملہ ہے کیا حقیقت ہے اس چیز کی جو تم نے کی ہے کالا بسر تو بے اس نے کہا میں نے ایک چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی تو قبض رسول تو میں نے رسول کے نقش پا میں سے ایک مٹی کی مٹھی لے لی یعنی یہ کہ کہیں حضرت جبرعیل علیہ السلات و آئے تھے حضرت موسا علیہ السلام کے پاس اور یہ شخص یشخونکہ راہب تھا وہ روحانی اور نفسیاتی ایکسرسائز وغیرہ جو ہے اس نے کی ہوئی تھی تو اور تو کسی کو نظر نہیں آئے لیکن اس سے نظر آ حضرت حضرت رئیل کو اس نے دیکھ لیا تو ان کا جو قدم جہاں پڑ رہا تھا زمین پر وہاں سے اس نے مٹی اٹھائی تو جہاں حضرت روح الامین اور روح القدس کے قدموں کی جو مٹی تھی اس میں یہ تاثیر تھی کہ وہ جب ڈالا ہے اس کے اندر تو اس میں یہ کہ اس, اس سے آواز پیدا ہو گئی اس بچرے کے اندر کالا بسر تو بے معم یم سروف وہی فقبص تو کمزت رسول فنبس تو ہا اور وہ میں نے اس میں پھینک دی بزال کا سبولت لی نفسی اسی طرح میری نفس نے مجھے یہ راستہ بتایا اور یہ صلاح دی کالا فضب پین نہ لگا پھر حیات ال تقول اللہ نساس حضرت موسا نے فرمایا دفاع ہو جاؤ دور ہو جاؤ اب تمہارے لیے پوری زندگی کے لیے یہ سزا ہے کہ تم یہ کہو کہ کوئی میرے قریب نہ آئے کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے اب کیا کیفیت تھی اس بیماری کی جو اس سے ہوئی ہے اس کی تفصیل تو نہیں ہے لیکن وہ ایسا ہو گیا تھا کہ اچھوت جیسا کوئی ہوتا ہے کہ جو اس کے کوئی قریب پاس نہ جائے روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی قریب جاتا تھا تو اس کو بھی سخت بخار چڑھتا تھا اور اس کو بھی چڑھتا تھا لہذا وہ بالکل علی ہو کر ایک سوشل بائک جس کا جس طرح سے ہوتا ہے علیحدہ رہ گیا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لگا مو اور یہ تمہارے واسطے ایک وعدہ ہے کہ جس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی غلط اللہ دیکھو حشر کیا ہم کرتے ہیں تمہارے اس معبود کا جس کے تم نے احتکاب شروع کیا تھا جس کا گیان دھیان شروع کیا تھا لنو میں اس کو ہم جلا کر راک کر دیں گے لندن سے فن ہوں پل میں نسفا اور پھر اس راک کو ہم سمندر کے اندر بکھیر دیں گے ان نما اللہ اللہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا علاج تو بس صرف اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی علاج نہیں بس یا کل نشین علما اور اسے ہر چیز کا علم حاصل ہے یہ جو معاملہ ہے اور اس سے متعلق بعض اور معاملات کے اعتبار سے ایک زمانے میں میرا خیال رہا ہے وہ خیال اب بھی ہے ہندوستان میں جو آریہ آئے ہیں اگرچہ جہاں تک مین بلک ان کا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت حام کی نسل سے ہیں لیکن ان میں کچھ گڈ مڈ ہیں کہ جو کچھ اسرائیلی بھی اور چونکہ جو ایکسوڈس ہوا ہے مصر سے چودہ سو برس قبل مسیح گویا کہ آج سے ساڑھے تین ہزار برس قبل تقریباً وہی زمانہ ہے جب ہندوستان میں آریہ آئے ہیں تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جس وقت یہ لوگ نکلے ہیں مصر سے تو کچھ ان کے قبیلے وہ ہیں جن کو کہتے ہیں کہ لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس اف اسرائیل جن کا پتہ نہیں چلتا کہاں چڑھے گئے تو ان میں سے شاید کچھ لوگ ہیں جو ہندوستان میں آئے ہیں اور میرا مان یہ کہ براہمن جو ہے ان میں وہ وہی ہیں. یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے ہاں وہ سارے کسٹمس ہیں اب دیکھیے جو کچھ حضرت علیہ السلام نے سامری کے بچڑے کے ساتھ کیا یہ اپنے مردے کے ساتھ وہی کرتے ہیں انہوں نے اس کے بچڑے کو جلایا جلا کے راکھ کیا راک اسے سمندر کے اندر پھیلا دی یہی یہ وہ کرتے ہیں اپنے مردے کو جلائیں گے جلا کے اس کی راکھ لے جائیں گے وہ کہیں گنگا میں پھینکے یا کسی اور جگہ پھینکیں یا سمندر میں پھینکے بالکل وہی معاملہ کرتے ہیں جس طرح وہ بچڑے کی پرستیش اور اس کے تقدس ان کے دنوں میں تھا وہ بھی ان کے دنوں میں بھی ہے گیروا رنگ گائے کا بھی رنگ وہ تھا کہ جو شوق زرد رنگ جو کہا ہم سورا بکرا بھی پڑھ کر آئے وہی گیروا رنگ ان کے سادھوؤں کا ہوتا ہے وہی رنگ ان کے یہاں ہے اور پہاڑ کا سر اٹھا لینا سر کے اوپر ہنومان جی کا ان کا جو کانسیپٹ ہے کہ پورے پہاڑ کو اٹھا کے وہ لے آئے تو یہ معلوم ہوتا ہے یہ بھی کوئی بدلی ہوئی شکل ہے اسی روایت کی کہ جو ہم نے تمہارے اوپر نتکمل جبل فوق تمہارے اوپر ایسے اٹھا لیا تھا جس سے صاحبان ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں है। वो ان میں صحف ابراہیم کی بگلی ہوئی شکلیں موجود ہیں قرآن مجید میں سرحد سے مذکور ہے صوف ابراہیم اب اموسا ابوسا کے صحیفے تو یہ پانچ ہمارے پاس ہیں موجود تحریف شدہ ہیں دی دی بکس یہ صوف موسا ہیں لیکن صحف ابراہیم کہاں ہیں ان کا کوئی ذکر بھی ہمیں موجود نہیں ہے ہمارے پاس ان میں نہیں ہے لیکن میرا گمان ہے کیونکہ ایک زمانے میں میں, میں نے کچھ ان کا مطالعہ کیا تھا تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ ان میں توحید کا جو پہلو بہت ہی نمایاں ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ حضرت ابراہیم کے صحیفوں کے کوئی اثرات ضرور یہاں تک پہنچے ہیں آیا یہ وہی صحیح ہیں یا نہیں ہے یہ بات دوسری ہے بہار یہ چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں وہ سارا پرستی ہے لا لامساس یا انٹچیبلٹی ان کی ایک قوم وہ ہاتھ نہیں لگ سکتا ہاتھ لگ گیا تو بش ہو جائے گا اسی طریقے سے مردے کا معاملہ زرد رنگ کا معاملہ ہنومان کا پہاڑ کو اٹھا لینا یہ ساری چیزیں جو ہیں اسرائیلی تاریخ کے واقعات سے ان کا تعلق ہے کدال کا نقصو علیہ کمل نمبائے ماں سبق اے نبی اسی طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں حالات ان کی کہ جو زمانہ جو گزر چکا جو قومیں گزر چکی ان کے احوال آپ کو سنا رہے ہیں وقت آتے کم الند اللہ اور ہم نے آپ کو اپنے خاص فضل سے اپنے پاس سے ذکر عطا کیا یہ یاد دہانی یہ قرآن اس میں پرانی خبریں بھی ہیں اور اس میں ذکر ہے تذکیر ہے نصیحت ہے من آرزعن ہو جو کوئی بھی اس سے اعراض کرے گا اس قرآن سے فائن نہ ہوئی ہے میرے یوم الیامت وزرا تو وہ قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ اٹھا کر لے کر آئے گا خالدین اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے و سا الحم یوم القیامت حملہ اور جو بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا قیامت کے دن وہ بہت ہی برا ہوگا برائیوں کا بوجھ لے کر آئیں گے یوم یون فقوف سور جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا یوم یون فکو جائے گا سور میں وہ ناشر المجرمین یوم جرگا اور مجرموں کو اس نوز ہم لوگ جمع کریں گے کہ ان کی نگاہیں آنکھیں نیلی پڑی ہوئی جی انتہائی زدہ کیفیت میں آنکھوں کے اندر ملاٹ پیدا ہو جاتی ہے سخت اس وقت وہ جو ہے خوفزدہ ہوں گے یو محسن ذرا ان کی آنکھیں یا تحافت اشرا چپکے چکے سے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ کتنے دن رہے ہو بس دن دس دن شاید رہے ہوں گے ہم نہ جاؤں بے ماں یقول ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کے وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں اس یقول جو ان میں سب سے زیادہ کلچرڈ ہے سب سے زیادہ پڑھا لکھا لال مجکر جو ان کا ہے وہ یہ جواب دے گا یہ نبست ایک دن رہے ہو اس سے زیادہ نہیں یہ ان کا سب سے بڑا لال مجکر ہوگا سلو ہم سلو جو ان کے ہاں سب سے زیادہ کلچرڈ ہوگا ان کا وہ مثالی ہمارا طریقہ گم المسل ان میں جو امسل ہوگا